سبحان اللہ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائی اب ڈبیے پاکرات السلام کی مبارک جمین اور میرے آقا کی مبارک بھو کا تذکرہ ہے پہلے مانگ کی بات کی پھر مبارک کانوں کی بات کی اب چہرہ اقدس کے تصور میں عاشقوں کے امام لگتا ہے کھوئے ہوئے ہیں اور جھوم جم کر سلام پیش کر رہے ہیں لکھتے ہیں جس کے ماتھے شفات کا سہرا رہا جس کے, جس کے ماتھے شفاعت, ماتھے شفاعت, شفاعت کا سہرا ماتھے رہا ماتھے اس جبین سعادت لاخو سلام جس کے سجدے کو ان کی لطافت سبحان اللہ اب ماتھا کس کو کہتے ہیں ماتھا پیشانی کو کہتے ہیں شفاعت سے مراد وہی شفاعت کبرہ ہے جو میدان میشر میں نبی پاک علیہ السلط اسلام امت کی فرمائیں گے جبین سے مراد پیشانی ہے سعادت سے مراد نیک بختی ہےبا اچھا یعنی مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مہراب کہتے ہیں اور بو کو یعنی ابرو کو بھوں کہا جاتا ہے اور لطافت سے مراد نزاکت خوبی ہے ذرا ان دونوں اشعار کا معنی سمجھیے گا کہ جب حشر برپا ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا تو ایک ہی تو ہستی ہے جس کے سر پر شفاعت کا صحرا سجے گا سنتے ہیں کہ محشر محش میں صرف, صرف ان کی رسائی, رسائی ہے گر, گر ان کی گر گر رسائی, رسائی ہے لو جب, جب, جب بنائی بنا ہے بنا تو بنائی ہے بنا بنا بنا بنا تو بنا جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجنا ہے ہمارے آقا علیہ سلاط کے سر پر یہ صحرا سجے گا تو پھر اسی لجپال آقا علی سلاط والسلام کی اس سعادت والی پیشانی پر کیوں نہ لاکھوں بار سلام میں محبت پیش کیا جائے جن کی وجہ سے ہماری یہاں بھی بگڑی بن رہی ہے اور ان اللہ بھی گویا زینت بخشی آپ کی ولادت باسعادت جب ہوئی تو آپ خود سجدے میں گر کر اللہ عز و کی بارگاہ میں امت کے لیے دعا فرما رہے تھے اور کعبۂ معزمہ آپ کی طرف جھک کر آپ کے نورانی بھووں کی نزاکت و لطافت کو سلامی دے رہا تھا اور لاکھوں سلام پیش کر رہا تھا کیا پیارا تخیل ہے ہم کعبے کی طرف جھکتے ہیں مگر جب نبی پاک نے سبحان اللہ سجدہ کیا تو گویا کعبہ نبی پاک علیہ السلات وسلام کی طرف جھکا یہ پیارے آکا کی تعظیم تھی سبحان اللہ ذرا سمجھئے گا اس شعر کو میرے امام لکھتے ہیں جس کے ماتھے ماتھ شفاعت, شفاعت ماتھ کا سہرایا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جب سعادت پہ لاکھوں صلاح جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھو کی لطافت پہ لاکھوں سلاح جس کے ماں تھے شفاط کا رہا جس کے ماں تھے شفاط رہا اس جب اس سا دت سعادت پہ دت پوسلاج گیس جے سلا مستق ہے مت پہ لاکھوں سلام شمہ بس فہدار یت پلا گو سبحان اللہ سبحان اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب ذرا اللہ حضرت کے سمجھے ہم ساتھ ساتھ سفر کر رہے اور اللہ کرے رخ جانا کا تصور اس طرح ہمارے ذہنوں میں بھی بنتا چلا جائے اب اعلیٰ حضرت نبی پاک کی مبارک نگاہوں کی بات کرنے جا رہے لکھتے ہیں جس طرف, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم, دم, دم آ گیا اس نگاہ عنایت نیچی نظروں, نظروں کی شرم و حیا پر اونچی بینی, بینی کی رفت رفعت سلام. سلام. سبحان, سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا لگتا ہے الفاظ کا ذخیرہ ہے کہ موتیوں کی طرح پھروتے چلے جاتے ہیں اب جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا یعنی جان میں جان آ گئی نگاہ عنایت سے مراد نگاہ کہتے ہیں نظر کو عنایت سے مراد مہربانی ہے سبحان اللہ عاشقوں کے امام لکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی سبحان اللہ جو نگاہ ہے جس طرف اٹھ جائے اللہ مردہ جسموں میں جان ڈال دیتی ہے ہمارے رحمت والے آقا علیہ السلام کی اس نگاہِ رحمت و انعیت پر لاخو سلام اسی نگاہ کی طرف آلہ حضرت نے ایک اور جگہ لکھا نا کہ جب آ, جب آ گئی آ ہیں جوشے, جوشے رحمت, رحمت, رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ, جب آ, آ گئی ہیں جوشے, جوشے رحمت, رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے, جلتے بجھا, بجھا دیے ہیں روتے ہسا دیئے ہیں آقا نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں تو پھر تو دم میں دم آ ہی جانا ہے بلکہ اعلی حضرت تو بہت پیاری دلاسے والی بات ایک جگہ لکھتے ہیں اے وہ لوگو جو بڑی مشکلوں میں ہو پریشانیوں میں ہو مصیبتوں میں ہو سنو نبی پاک کی نگاہ رحمت پڑ گئی نا اعلی حضرت لکھتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بن ہزار کج آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے ایک نگاہ پڑ جانی ہے ساری گتھیاں سلج ہیں تو اسی نگاہ عنایت پر سلام بھیجے جا رہے ہیں اور اللہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر اونچی یہاں اس شعر کے دو معنی بنتے ہیں ایک معنی تو یہ کہ میرے آکا علی اثرات کی نگاہیں نیچی رہا کرتی ہماری بھی تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں شرم و حیا کے ساتھ میرے آقا کی نگاہیں جھکی رہا کرتی ایک روایت میں یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ میرے آقا کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا والے تھے مگر آج ادھر ادھر دیکھنا بد نگاہی کرنا ہم سب کے لیے سبق ہے کہ جس آکا کا کلمہ جن پر ہم صلوات والسلام پیش کر رہے ہیں ان کی نگاہیں شرم و حیا سے جھکی رہا کرتی تھی اور اونچی بینی ناک مبارک میرے آقا کی اونچی تھی تو اس مبارک ناک کی طرف اشارہ ہے اور اس پر سلام پیش کیے جا رہے ہیں اور ایک اور مانا یہ بنتا ہے کہ یہاں بینی سے مراد بھی نظر ہی ہے یعنی میرے آقا کی شرم و حیا سے نگاہیں جھکی رہتی تھی مگر آقا کی نگاہ کی رفعت اور بلندی کا عالم یہ کہ جھکائیں نظر تو تحت السرا کو دیکھ لیں قبر ہونے والے معاملات کو دیکھ اور جب نگاہ اٹھائیں تو لوح محفوظ فرمائیں جدت کی طبقات پر نظر دوڑائیں تو میرے آقا کی نگاہوں کا اور اس نگاہ کی و بلندی کا عالم یہ ہے سبحان اللہ دونوں اشار کو سمجھیے گا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام سلام گئے طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس ہے عنایت پہ لاکھوں سلا نیچی آنکھوں کی شرح مو سلام پا سلام, سلام سبحان اللہ سبحان اللہ آگے چلتے ہیں آلہ حضرت نے کیا پیارے انداز میں نبی پاکرات وسلام کی رنگت کا تذکرہ کیا ہے جس سے تاریخ دل مگانے لگے جس سے جس تاریخ, تاریخ دل جگمگانے, جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں جگ جگمگانا یعنی روشن ہو جانا چمک والی یعنی نور والی روشنی والی اور رنگت سے مراد رنگ و روپ ہے سبحان اللہ عاشقوں کے امام نبی پاک کی اس مبارک رنگت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلات السلام کی اس نورانی رنگت پر بھی لاکھوں سلام ہو جس کی یاد آ جائے تو دلوں کا اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو جائے اور دلوں کی اجڑی ہوئی بستی شاد و آباد ہو جائے جی ہاں اعلی حضرت نے ایک اور جگہ یہ بات سمجھائی ہے آقا یاد آ جائے نا تو غم پھر غم نہیں رہتے بندہ غم بھی بھول جاتا ہے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں چاند سے منہ پہ تابا درخشا درو نمک آگی سباہت پہ لاکھوں سلام چاند سے یعنی چاند جیسے تاباں سے مراد چمکدار درخشاں سے مراد روشن الفاظ دیکھیں تابہ بھی چمکدار ہے درخشاں بھی روشن ہے مگر یہ کتنے خوبصورت الفاظ اعلی آل حضرت نے استعمال کیے اب نمک آگی کہتے ہیں نمک بھری ملاحت والی اور سباحت سے مراد گورا پن ہے آکا کی رنگت اور خوبصورتی پر ہی بات ہو رہی ہے سبحان اللہ کے ہمارے آقا تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چہرے والے ہیں اور آپ پر نور والا درود ہو آپ پر جو درود ہم بھیجیں وہ بھی چمکتا ہوا اور نور والا ہو اور آپ کے نمکین حسن و جمال پر بھی لاکھوں سلام ہو یاد رکھیے ہر گورا رنگ اچھا نہیں لگتا مگر جس گورے رنگ میں ملاحت بھی ہو نمکینی بھی ہو اس کی خوبصورتی دوبالا ہو جاتی ہے تو میرے آکا نمکین حسن والے چاند سے زیادہ خوبصورت نا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا اس حسین چہرے پر کس پیارے انداز میں گویا درود بھیج رہے ہیں کہ جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے جس سے, سے تاریک دل, دل جگمگانے لگے, لگے, لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام, سلام چاند سے موپے تاباں درخشان برود نمک آگی سباحت پہ لاکھوں سلام جیسے سے تاریک دل جگمگانے لگے جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لا سلام اس چمک والی رنگت پہ پیلا سلام چاند سے مصطفیٰ جانے کا مت پیلا موسلا شمے میں گید پیلا سلام